جی السلام علیکم وعلیکم السلام جیسے اگلی سطف میں کوئی نمازی نماز سے فارغ ہو کے باہر چلا جاتا ہے باقی نماز باقی رہتی ہے تو ان کے پیچھے والوں کو کیا کرنا چاہیے یعنی جماعت ہو رہی ہے جی جماعت ہو رہی ہے تو جماعت سے کیسے نکل کے چلا گیا وزو ایسی صورت میں مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی آدمی کا وزو ٹوٹ جائے پہلے اس کے پورے سلسلے کو سمجھ لیں تاکہ ہم سب کی اصلاح جب وزو ٹوٹ جائے تو ایک لمحے کے لئے بھی نماز میں نہیں رہنا چاہیے اسے کفر لکھا علما اس لیے کہ نماز کے لئے تہارت کام ضروری جیسے ہی وزو ٹوٹے فورن نکل کر چلا جائے اور بعض علما نے اس کا طریقہ یہ لکھا کہ ایسے ناک پر ہاتھ رکھ کر نکلے تاکہ اس کا عیب بھی چھپ جائے کوئی سمجھے شاید اس کی نقصیر پھوٹ گئی اور چلا گیا ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ نکل کر جائے اس میں ایک چیز ہے جس میں آدمی تردد کرتا وہ یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گنا جیسا پہلے بھی ہم نے تفصیل سرچ کیا جب نماز باجماعت ہو تو امام کا جو سترا ہے یعنی امام جب کھڑا تو اس کے آگے دیوار ہے آر تو جیسے امام کی قرأ مختدی کی قرأ ہے امام کا سطرہ مقتدی کا سترہ نماز باجمات میں ضرورتن نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو گزرنے والا گناگار نہیں ہوگا اسی طریقے سے حالت طواف میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو طواف بھی مثل نماز ہے لہذا اگر نمازیوں کے سامنے سے کوئی آدمی طواف کر رہا تو گنا نہیں ہوگا بھی مثل نماز جب وہ نکلے تو اس میں گناہگار نہیں ہوگا کہ نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ہونے کی وجہ سے مروت میں لوگ کھڑے رہتے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ مایوب ہوتا تو آخر کتابوں میں مسئلہ کیوں لکھا ہوا ہوتا اگر اس کا نکلنا مایوب ہوتا فوراً نماز سے نکل جائے اس میں تقریباً تیرہ شرطیں ہیں وہ امام کو معلوم نہیں تو مقتدی کو کا معلوم کہ اگر وضو ٹوٹے تو کس طریقے سے جائے کس طرح سے وضو کر کے آئے اور اسی طرح نماز کو شروع کر دے لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تیرہ شرطیں کسی عام آدمی کو تو بہت مشکل کی یاد رہے کہ نماز بھی نہ ٹوٹے وضو کر کے آ جائے اس کا پھر آسان طریقہ یہی بتایا جاتا ہے عوام کو کہ بھائی نماز توڑ دیں چلا جائے وضو کرے اور جیسے ایک آدمی نماز باجماعت میں آتا ہے دو ایک رکعت اس کی چلی گئی پھر اس کے بعد سلام جب امام پھر لے تو اپنی وہ رکاتیں پوری کرے اس طریقے سے یہ کرے اور یہاں اگر جگہ خالی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ فوراً پیچھے سے اس جگہ کو پر کریں پھر اس کے بعد اس جگہ کو پر کرے پھر اس کے بعد اس جگہ کو پر کرے یہ طریقہ ہے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنے فتح میں اس طرف اشارہ کیا اور بہت اہم بات لکھی ایک بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ صفیں درست رکھا کرو ورنہ تم میں انتشار پیدا ہوگا مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوگی اختلاف پیدا ہوگا باہمی مسلمان گتھم گتا ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے بخ پیدا ہوگا تو امام اہل سن نے اپنے زمانے میں لکھا کہ اس وقت کا جو مسلمانوں کا انتشار ہے شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم سفے درست نہیں کرتے سمجھے تو طریقہ صحیح یہ ہے اب چونکہ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ خالی رہتی ہے اور لوگ اسی طریقے سے نماز پڑھ لیتے ظاہر کے کہ کراہت تو اس میں ہے لیکن طریقہ یہ ہے جو آپ نے پوچھا میں نے قدر تفصیل سے چونکہ یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور دوسرے ہزار بھی دنیا بھر میں اس کو سنتے انٹرنیٹ پہ ذریعے تاکہ ان کو اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے کوئی سب اور مسئلہ پوچھیے